میرے محترم اور عزیز طلبہ آج جس عنوان کے تحت یہ مجلس رکھی گئی ہے یہ اس دور کے سب سے اہم مسائل میں سے ہم پر جس نئی تہذیب کا غلبہ ہے یا جو نئی تہذیب ہمارے دروازوں پر تو اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ دستک دے رہی ہے وہ اندر آ چکی ہے ایک طوفان بلاخیز کی طرح اس تہذیب کی ایک بڑی اہم بنیاد جو ہے وہ آوارگی اور بے حیائی ہے اور مجھے یہ کہنے میں کوئی باک نہیں ہے اگرچہ اس پر لوگ ہم سے ناراض ہوتے ہیں کہ میں ایک ایسی جماعت کی دعوت پر یہاں ہوں اسلامی جمت طلبہ کے نوجوانوں کی کہ جس جماعت نے آوارگی اور بے حیائی کے اس کلچر کو ہر دور میں تعلیمی اداروں میں آنے سے روکنے کی سب سے بھرپور مزاحمت کی اور اس مزاحمت کی وجہ سے وہ باطل کے آنکھوں میں کانٹے کی طرح کھٹکتی ہے کہ جو لوگ تعلیمی اداروں کو آوارگی کا ایک مرکز بنانا چاہتے ہیں تو طلبہ کی یہ تنظیمیں اور خاص طور پر اسلامی جمد طلبہ اس لیے کہ اس کو اس کا ایک کردار رہا ہے ملک کی مختلف جامعات میں جس سے ہم واقف ہیں تو جب میں اس پر کبھی سوشل میڈیا پر حمایت کرتا ہوں کچھ چیزوں کی تو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ جانتے نہیں ہیں اسلامی جین طلبہ تو مدر بدل... تو یونیورسٹیوں میں بڑی بدماشی کرتی ہے اور یہ کرتی ہے اور وہ کرتی ہے اور آپ اس کے باوجود ہی ہما... آپ دیکھتے ہوں گے شاید جب یہ چیزیں آتی ہیں تو میں نے کہا اس کا تو مجھے نہیں پتہ زیادہ اور اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو غلط بات ہے ظاہر ہم غلط باتوں کی حمایت تو نہیں کرتے لیکن میں اس بات کو جانتا ہوں کہ جو لوگ تعلیمی اداروں کے نوجوانوں کو آوارگی کے کلچر کو تعلیم کے نام پر یا کلچر کے نام پر اور آپ ناراض نہ ہوں اگر یہاں وہ نوجوان بھی بیٹھے ہوں تو کہ اس میں شاید سب سے زیادہ حصہ کومپرس جماعتوں نے ہر دور میں ڈالنے کی کوشش کی ہے علاقائی تہذیبوں کے نام پر اوریانی کو اور آوارگی کو اپنا کلچر بنا کر پیش کرنا یہ حربہ ہے باطل کا بڑا پرانا اور صرف یہاں نہیں دنیا کے بہت سارے ملکوں میں اس ذریعے سے قوموں کے مزاج کو بدلا گیا ہے تو یہ اس دور کا ایک اور اس جس نئی تہذیب جس سے ہمیں سابقہ ہے اس کا یہ اس کے اس کی تہذیب کا یہ ایک اہم ترین عنصر ہے جس کو مختلف ناموں سے پیش کیا جاتا ہے اس تہذیب کو دجالی تہذیب اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں کوئی چیز اپنے صحیح نام کے ساتھ نہیں پیش کی جاتی دجال کا لفظ دجل سے نکلا ہے اور دجل کا ایک معنی یہ ہے کہ اس میں ایک فریب ہوگا دیکھنے میں وہ کچھ اور ہوگا اندر سے کچھ اور ہوگا تو آج آپ دیکھیں تو آپ کو سارے برے کام اچھے ناموں اور اچھے عنوانات کے تحت آپ کے سامنے آئیں گے امریکہ پوری دنیا میں امن قائم کرنے کے نام پر بدترین دہشت گردی کا مرتکب ہے لاکھوں انسان اس نے موت کے گھاٹ اتار دیے افغانستان میں عراق میں دیگر ملکوں میں اور یہ ساری قتل و غارت امن کے نام پر اب امن اور قتل امن اور فساد کیسے ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں لیکن یہ اس دجالی تہذیب کے خد و خال ہے یہ اس کا اس کا طریقہ کار یہی ہے اور یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے بھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ زمانہ اپنی رفتار تیز کر چکا ہے تو اس عنوان پر یونیورسٹیوں کے اندر میں یہ عنوان مجھے ان نوجوانوں نے بتایا اور مجھے بہت خوشی اس بات پر ہوئی کہ یہ واقعی ایک ایسی چیز ہے جس پر گفتگو کرنی چاہیے اور اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور اس سے جو چیزیں منسلک ہیں اس کی جو تفصیل ہے اس کو سمجھنا چاہیے میں کچھ چیزیں آپ کو اس قرآن و سنت کے حوالے سے اس پہ عرض کر دوں اس کے بعد انشاءاللہ شاء عصر حاضر کے ساتھ اس کو جوڑیں گے کہ اس دور کے اندر کیا چیزیں ہیں دیکھیں قرآن شریف کا ترجمہ آپ کی نگاہوں سے یقیناً گزرا ہوگا اور بہت دفاع حضرات نے پڑھا ہوگا جو ان یہ جو کیفیت ہے جس کو حیا کہتے ہیں یہ ایک انسان میں ایک جذبہ ہے جو اس کو ان کاموں کے کرنے سے روکتا ہے جن کاموں کو انسانوں کے مہذب اور سلیم الفطرت معاشروں میں اور خالق کائنات اور انبیاء کی تعلیمات میں برا سمجھا جاتا ہے یہ ایک تو تعلیمات میں برا ہے وہ تو ظاہر ہے کہ نبیوں کی آمد کے بعد وہ پتہ چلا فطرت انسانی میں اللہ جنہ نے حیا کا مادہ رکھا ہے اور اس کا پتہ اس چیز سے چلتا ہے وہ جو قرآن پاک میں آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا کا قصہ ہے کہ جب وسوسہ شیطان کی وجہ سے انہوں نے اس درخت سے چکھ لیا سے منع کیا گیا تھا فلم مذاک شجع بدت لہما صوآ تو ہما و قفقہ یکصفان علیہ کہ جب انہوں نے وہ چكھ لیا تو اس کے نتیجے میں ان کی شرم گاہیں كھل گئیں وہ جو ایک نورانی پیرہن ان کے اوپر تھا جو جنتی لباس جو جمع نہیں ہو سکتا تھا اللہ تعالیٰ کی منع کردہ کسی چیز کے ساتھ تو جیسے ہی ارتکاب ہوا اس کام کا جس سے اللہ نے منع کیا تھا تو وہ پیرہن اتر گیا وہ نورانی پیرہن اتر گیا اور قرآن کہتا ہے کہ وہ پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپنے لگے دونوں یکسفان علیہ امام عقل جن یہاں سے مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ حیا کی وہ فطری کیفیت تھی جو ان دونوں ان دونوں میں پیدا ہوئی اور اس سے پہلے اس کے پیدا نہیں ہوئی تھی کہ مستور تھے دونوں پر لباس تھا اگرچہ وہ لباس یہ لباس نہیں تھا جو میں نے اور آپ نے پہنا ہوا لیکن وہ ایک لباس تھا دونوں پر جس کی جس کی وجہ سے آ, ان کو اس کیفیت سے اس سے پہلے کبھی سابقہ نہیں پڑا تھا تو مفصرین یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت اور یہ قرآن شریف میں جا بجا یہ واقعہ ہے اپنی مختلف تفصیلات کے ساتھ یہ آیت بتاتی ہے کہ حیا کا جذبہ انسان کے اندر فطری ہے اور آپ حیران ہوں گے کہ مغربی تہذیب میں بے حیائی کو فطرت بنا کر پیش کیا گیا آپ کو پتا ہے بے حیائی کے جتنے مظاہر وہاں ہوتے ہیں وہ فطرت کی آواز کے نام پر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں فطری طور پر ان کا خیال یہ ہے کہ انسان بے حیا ہے اب کتنی عجیب و غریب بات ہے اور کیسے دو انتہائیں ہیں کہ ایک تہذیب اور ایک مذہب یہ کہتا ہے کہ انسان فطری طور پر پیدائشی طور پر حیا دار ہے اور دوسری تہذیب یہ کہتی ہے کہ انسان فطری طور پر بے حیا ہے اور یہ حیا اس کے اوپر مسلط کی گئی ہے تعلیمات کے ذریعے سے پیشواؤں نے اور مذاہب نے اور ہر ایک نے اس میں اضافہ کیا اس لیے آپ کبھی بھی مغرب میں برہنہ لوگوں کا کوئی جلوس جو سنتے ہوں گے خبریں آپ پڑھتے ہوں گے انٹرنیشنل میڈیا اس کو رپورٹ کرتا ہے اور مختلف چیزیں تو آپ دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ یہ فطرت کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے لوگوں نے کپڑے اتار دی یہ ان کے نزدیک بہت بڑی معراج ہے اور اس کے لیے دلیل ان کی یہ ہے کہ اس لیے یہ فطری ہے برہنگی اس لیے فطری ہے کہ انسان پیدا برہنہ ہوتا ہے تو چونکہ وہ یہ اس کو بطور دلیل پیش کیا جاتا ہے کہ گویا انسان کا اپنی پیدائشی حالت پر واپس لوٹ جانا یہ نیچر تو یہ کتنی بودی بات ہے اور کتنی بعید از قیاس دلیل ہے کہ اس کے اوپر تو گفتگو کرنے کی ضرورت ہی نہیں امبیا علوم وصلاۃ والسلام جتنے بھی تشریف لائے ان سب کی تعلیمات میں اور ان کی سیرتوں میں جوہر حیا بہت واضح اور بڑا نمایاں رہا اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ انسانی ان اوصاف اور ان اقدار اور انسانی اخلاق اور انسانی کردار جس کے ساتھ تمام چیزیں جڑی ہوئی ہیں حیا اس کا ایک بہت اہم ترین جز ہے اور اس کے بغیر کسی کردار کی تشکیل نہیں ہو سکتی اس کے بغیر کوئی اخلاق شکل نہیں پا سکتے اور وہ اپنے نتائج نہیں دکھا سکتے اس لیے اس کے اوپر اتنا زیادہ اصرار ہے شریعت میں اور جو احکامات اور تعلیمات ہیں کچھ حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں سیدنا موسا علیہ نبینا و علیہ اصلاۃ والسلام کے بارے میں ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اتنے حیا کی اتنی ان میں زیادتی تھی اور اتنا یہ جذبہ ان کے اندر موجود تھا کہ ان کے جسم کی جلد یعنی سوائے وہ حصے جو انسان کے نمایاں ہاتھ پاؤں ہوتے ہیں اس کے علاوہ کوئی حصہ ان کی جلد کا کبھی کسی نے نہیں دیکھا اور خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو حضرت ابو سعید الخدری نے جن الفاظ میں آپ کی حیا کا ذکر کیا ہے تو کہتے ہیں کہ کاننبی و صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیا ام من الغرا فدر ہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چادروں میں لپٹی ہوئی کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ حیا دار تھے صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ حیا ہی کے کچھ شاخیں ہیں آگے کچھ جذبے اور ہیں جو حیا سے نکلتے ہیں جیسے ایک لفظ جس جو اصل لفظ تو مروعت ہے لیکن اردو کے اندر ہم اس کو مروعت کہتے ہیں تو یہ جو جذبہ مروعت ہے یہ بھی حیا کی شاخ ہے تو صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض چیزوں کو ناگوار محسوس فرماتے تھے لیکن اپنی حیا کی شدت کی وجہ سے اس کا تذکرہ نہیں فرماتے تھے ہم آپ کے چہرے کے تاثرات سے پہچانا کرتے تھے کہ یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزری ہے یقینا یہ وہ چیزیں ہوتی تھیں جو بڑے منقرات نہیں ہوتے تھے ورنہ آپ تو آئے اس لیے تھے کہ منقرات سے آگاہ کریں آپ بتاتے تھے جس چیز کو شران جو بالکل منکر ہوتا تھا اس کا تو آپ ذکر کرتے تھے لیکن بعض چیزیں وہ بعض چیزیں کیسی تھی مثلا مثلا حضرت زینب بند جہش کے نکاح کے موقع پر حضرات صحابہ ولیمے کے لیے تشریف لائے اور رات کا کھانا تھا اور ولیمہ تھا اور ولیمہ ہوا اور اٹھنے والے چلے کہ کچھ لوگ بیٹھ گئے اور ان کی مجلس طویل ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اسی جذبہ حیا یا مروت کی وجہ سے ان سے یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ رات دیر ہو گئی تو آپ نے کچھ نہیں فرمایا اور وہ دو چند افراد بہت دیر بیٹھے رہے آپ تھوڑی دیر کے لیے باہر بھی چلے گئے پھر واپس بھی آ گئے اور آپ کے ذہن میں رہے کہ جو معاشرت تھی اس وان کی عرب کی وہ چھوٹے چھوٹے کمروں اور حجروں پر مشتمل گھر ہوا کرتے تھے اس پر قرآن پاک اترا پہ اللہ جل شاہروں نے فرمایا کہ جب تم لوگ جاؤ نبی کے پاس اور جب تم لوگ کھانا کھا تو پھر اٹھ جاؤ وہاں سے اس کے بعد مزید اس کی اس کے لیے اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ نبی تم سے اپنی حیا کی وجہ سے نہیں کہہ سکتا یعنی وہ کہنا چاہتا تھا تم سے لیکن اس کی طبیعت میں جو حیا ہے اس کی وجہ سے اس نے تم لوگوں کو اس بات پر نہیں کہا تو اس پر جبریل امین کو اللہ جلشوں نے گویا کو اتارا یہ جو جذبہ ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں تو جو تھا بہت تھا اور پورے ابواب ہیں اس پر احادیث کی کتابوں میں آپ کے زیر تربیت جو حضرات صحابہ تھے آپ کو اس میں سے اس وصف حیا کا بڑا پاس رہتا تھا سارے ہی صحابہ حیا دار تھے مگر جس طرح ہر صحابی کسی مخصوص وصف کے ساتھ مشہور ہوا ہے اور وہ وصف اس کا عنوان بنا ہے تو حیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا عنوان بنی ہے بنس یہ تو ایسے جیسے کہ تمام ہی صحابہ صدیق تھے اور لیکن ابو بکر صدیق کو صدیق کہا جاتا ہے تمام صحابہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے تھے لیکن عمر فاروق کی سیرت کو فاروق کا عنوان دیا جاتا ہے تمام صحابہ بہادر تھے اور بڑے دلیر اور شجاع تھے لیکن علی مرتضی کو شعر خدا کہا جاتا ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یہ وصف جو بہت بڑھا ہوا تھا اور اتنا تھا کہ آپ دیکھ بہت یہ اس کی بات ہے اگر جاہلیت کے معاشرے کی صحیح تصویر آپ کے سامنے ہو تو یہ بہت بڑی بات ہے جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میں نے کبھی جاہلیت کے زمانے میں بھی اپنا جسم کسی اور انسان کے سامنے نہیں کھولا جاہلیت اسلام بھی نہیں لائے تھے اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ حیا کا مادہ طبعی تھا فطری تھا <تصفح> ابھی اسلام کی تعلیمات آئی نہیں تھی تو میں <ك rearrange> <makes> معافی چاہتا ہوں میرا گلا زیادہ ہی خراب رہتا ہے میں جہاں بھی جاتا ہوں اگر آپ اور مجھے اتبا یہ کہتے ہیں اس طرف اس صورت میں ٹھیک ہو سکتا ہے کہ تم بیانات کرنا بند کر دو لیکن اسلامی جم کے نوجوان کوئی عذر سنتے نہیں تو اس لیے وہ بیان بند نہیں ہوتے اور بیان بند پہ گلا ٹھیک نہیں ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے اس وصف کی اتنی قدردانی فرمائی کہ مشہور روایت ہے کہ آپ تشریف فرماتے آپ کی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا ہوا تھا پنڈلی تو سطر میں نہیں آتی گھٹنے سے وہ سطر شروع ہوتا ہے تو دو روایتیں ہیں ایک میں یہ ہے کہ آپ بعد دیگر صحابہ تشریف لائے اور بغر صدیق تشریف لائے آپ اسی حیت میں رہے عمر فاروق تشریف لائے اسی حیت میں رہے اور عثمان غنی جب تشریف لائے تو آپ نے اپنا کپڑا درست کیا آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے پہلے یا رسول اللہ کپڑا ٹھیک نہیں کیا تو دو جگہ مختلف جوابات ہیں ہو سکتا ہے دو الگ الگ واقعات ایک جگہ یہ فرمایا کہ اگر میں اسی بے تکلفانہ حیت میں رہتا تو عثمان اپنی فطرت میں شدت حیا کی وجہ سے جو جو بات کہنے کے لیے آئے تھے وہ کہہ نہ پاتے ان کی رعایت سے میں نے ٹھیک کر لیا دوسری جگہ یہ آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جسے فرشتے حیا کرتے تو یہ ان کی ان کے اس وصف کی قدردانی تھی اور اس کی تعریف تھی آپ نے اس کو چند او صاف ایسے تھے جو آپ جب آپ کے پاس لوگ آتے تھے اسلام قبول کرنے کے لیے خاص طور پر اگر وہ سردار اپنے قبیلوں کے سردار ہوتے تھے تو آپ انہیں ان کے چند او صاف پر حوصلہ افزائی فرمایا کرتے تھے اس میں سے ایک وصف جو آپ نے ہمیشہ پسند کیا وہ وقار اور بردباری تھا اور یہ بھی حیا کی شاخ ہے ایک حیادار شخص میں ہی وقار پیدا ہوتا ہے بردباری باری پیدا ہوتی ہے حلم پیدا ہوتا ہے اور اسی کے اندر مروت پیدا ہوتی ہے یہ ساری چیزیں حیا کی شاخیں ہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک شخص میں حیا نہ ہو اور یہ باقی چیزیں اس کے اندر آ جائیں تو آپ نے چند اوصاف جن کو پسند فرمایا تو ایک سردار کسی قبیلے کے آئے مسلمان نہیں ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے دو اوصاف اللہ کو پسند ہیں ابھی اسلام لانے سے پہلے تو اس میں اس کی بردباری کی تعریف فرمائی سخاوت کی تعریف فرمائی اور بعض لوگوں کی حیا کی تعریف فرمائی کہ یہ تین اوصاف ایسے تھے کہ جو اگر کافر میں بھی ہوں تو اللہ جل شانوں کو پسند ہے یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی کفر پر راضی نہیں ہے لیکن یہ اتنے قابل قدر چیزیں ہیں کہ, کہ کوئی سخی ہو کوئی حلیم اور برد بار ہو اور کوئی حیا دار ہو یہ اس قدر پسندیدہ ترین اوصاف سمجھے گئے اب حیا کی کچھ قسمیں ہیں یہ اصل موضوع تو صوفیہ اور مشائق کا ہے اس لیے کہ وہ اس پر جو انسانی ایمانی صفات ہے ساری صداقت ہے امانت ہے صبر ہے شکر ہے حیا ہے توکل ہے سخاوت ہے ان پر اس کو وہ موضوع بنا کر محنت کرتے ہیں اور اس کی باقاعدہ تربیت کرتے ہیں جس کو تسکیہ کہا جاتا ہے تسکیہ کا مقصد ہی یہی یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں انسان کے اندر پیدا ہوں یا صاف پیدا ہوں ان میں سے ایک چیز حیا بھی ہے اور ظاہر بات ہے کہ اگر کسی کو اپنے اندر اس کمی محسوس ہو تو ایک تو اس کا علم ہے علم یہ ہے کہ انسان کو پتہ چل جائے کہ حیا ایک مطلوب صفت ایک مطلوب وصف ہے اور ایک یہ کہ وہ پیدا کیسے ہو کیونکہ وہ پیدائشی بھی ہوتی ہے یعنی فطری بھی ہوتی ہے اور قصبی بھی ہوتی ہے بعض لوگ فطری طور پر انتہائی حیا دار ہوتے ہیں یہ بعض دیگر صفات کے بارے میں بھی ہوتے ہیں کہ وہ پیدائشی اور ان کو وہبی کہیں فطری کہیں قدرتی کہیں پیدائشی کہیں بعض لوگوں میں ہوتی یعنی ایک تو وہ ہے جو سب میں ہے جو میں جو سارے انسان جس میں شریک ہے لیکن جس طرح اوساف گھٹے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں کوئی چیز کسی میں زیادہ ہے کہ کسی میں زیادہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا ایک ہی گھر میں تین چار بہن بھائی ہوں گے اور ان میں مختلف چیزوں میں فرق ہے مثلا کسی میں بہادری زیادہ ہے کسی میں سخاوت زیادہ ہے ایک جو ہے وہ اپنی چیزیں ہر ایک کو کھلا دے گا پلا دے گا بچپن میں چھوٹی عمروں میں بھی اس کا فرق نظر آتا ہے تو ایک تو وہ ہے جو سب کے اندر بنیادی طور پر موجود ہوتی ہے پھر اس میں گھٹنا بڑھنا ہوتا ہے ہر ایک کا اپنے مزاج کے مطابق تو کچھ لوگوں میں تو یہ فطری اور وہ ہوتی جیسے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ میں تھی اور یقیناً باقی لوگوں سے معاشرے کے عام لوگوں سے بہت بڑی بھی تھی اور دوسری قسم جو ہوتی ہے تو وہ ہے اس یہ زیادہ بھی ہو اگر انسان ایک خاص عمر میں پہنچ کر اس کی حفاظت نہ کرے اس جوہر کی تو یہ چلا جاتا ہے اور بے حیائی ایک ایسی چیز ہے مزاج کے اندر کہ جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہے اور اگر اس کی اس کی حفاظت نہ کی جائے اور اس کی فکر نہ کی جائے اور ان کاموں سے نہ بچا جائے جن کاموں سے انسان کی حیا گھٹتی اور اس کے اندر بے حیائی بڑھتی ہے تو قصبی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ وصف جس کو محنت کر کے پیدا کیا جاتا ہے تو اس کو پیدا بھی کیا جا سکتا ہے اگر کوئی کسی وقت میں انسان سے یعنی یہ جوہر اس کا اس کے اسے کھو گیا ہے یہ کمزور پڑ گیا ہے تو جب اس کو اس کی فکر پیدا ہو جائے تو اس کو واپس لایا جا سکتا ہے اپنی طبیعتیں پیدا کیا جا سکتا ہے لیکن وہ میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا کہ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے البتہ اس کی اس کو ناپنے کے دو تین پیمانے ضرور ہیں ایک قسم وہ ہے حیا کی جو سب سے ادنا قسم ہے کہ جہاں لوگوں سے حیا ہوتی لوگوں سے حیا کا مطلب یہ ہے کہ انسان مجموعوں میں اور لوگوں کے سامنے کچھ کام نہیں کرنا چاہتا اگرچہ تنہائی میں شاید وہ قبل تنہائی میں اس کی تنہائی اس کو نہ روک سکے لیکن لوگوں کی موجودگی کا احساس اس کو روک لیتا ہے یہ بھی ایک درجہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس درجے سے گزرے ہوئے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے یہ درجہ بھی نہیں ہوتا اور جب مغرب میں خاص طور پر حیا کو ایک بے حیائی کو ایک کمال اور ایک فن اور ایک خود اعتمادی کا مظہر اور آزادی کا کا ایک اظہاریہ بنا کر پیش کیا گیا تو اس کے بعد تو بے حیائی کے اجتماعی مناظر بھی دنیا دیکھ رہی ہے اور وہ شاید قرب قیامت کی ان نشانیوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ جہاں پر کہا گیا ہے کہ ایسا دور آئے گا کہ جب ایک مرد اور ایک عورت کھلا بدکاری کر رہے ہوں گے بالکل برسرے میدان اور ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا اور اس معاشرے کا سب سے حیادار شخص وہ ہوگا جو ان سے یہ کہے گا کہ تم کوئی اوٹ لے لو ان کو یہ نہیں کہے گا کہ یہ برا عمل نہیں کرو یہ کہے گا تم ایک طرف ہو جاؤ یعنی سڑک سے یا رستے سے ہٹ جاؤ تو آج وہ دور تقریباً کم و بیش آ چکا ہے اور اس کو آپ دیکھ رہے ہیں جہاں جہاں پر بھی ہے یعنی آپ دنیا کے بہت سارے ملک ایسے ہیں کہ جہاں پر آپ کسی کو بدکاری پر ٹوک نہیں سکتے اور وہ اس کے بنیادی حقوق میں داخل ہے اس کی خلاف ورزی آپ نہیں کر سکتے تو ایک درجہ یہ ہے جس میں مخلوق سے لوگوں سے انسان کو حیا دوسرا درجہ یہ ہے اور اونچا درجہ ہے کہ انسان کو خود اپنے آپ سے بھی حیا ہوتی ہے اور وہ اس کی تنہائیاں پاکیزہ ہو جاتی ہیں اور تنہائی میں بھی وہ بہت سے ایسے کام ہیں جو تنہائی میں کر سکتا تھا وہ, لیکن وہ نہیں کرتا اور اس کی جو رکاوٹ بنتی ہے وہ حیا بنتی ہے اور چاہے حیا کی اس قسم کو اب آپ تقویٰ کہیں یا جو بھی کہیں بنیادی مادہ حیا کی وجہ سے ہوتا ہے اور تیسری حیا کی قسم ہے جس میں انسان اللہ شانہ سے حیا کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے حیا کرنے سے کرنے کا پاس رکھنے کا نہیں فرمایا کہ لوگوں سے حیا کرو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرو جیسے سے جیسا کہ جیسا حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس طرح اللہ سے حیا کرو جیسے اس سے حیا کرنے کا حق ہے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے حیا کرو تو اللہ کی جو حیا ہے بندے کا اللہ کی حیا کرنا اچھا ویسے قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ کے لیے بھی حیا کرنے کا لفظ آیا ہے مثلا حدیث میں آتا ہے کہ اللہ جل شاہ ہو جو انسان اسلام میں بوڑھا ہو جائے اور اس کی داڑھی سفید ہو جائے تو اللہ جل شاہ اس کے سفید بالوں سے حیا کرتے تو حیا تو ایک اور کیفیت ہے ظاہر بات ہے یہاں پر جب اللہ کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے تو اس سے مراد لحاظ رکھنا ہے کہ اللہ جلّہ شاہ لحاظ رکھتے ہیں کہ یہ انسان مسلمان تھا اور اسلام میں اس نے جوانی گزاری اور اسلام میں اس نے ادھیڑ عمر کی عمر گزاری اور یہ بوڑھا ہو گیا اس پر وہ مشہور واقعہ شاید آپ نے سنا ہو ایک قاضی تھے یا ابن نے کا کہ جب ان کا انتقال ہوا تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا تو کہا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ میں مجھے بارگاہ الٰہی میں پیش کیا گیا تو مجھے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ گناگار بوڑھے فلاں کام کیا تو فلاں کام کیا فلاں کام, فلا کام کیا تو میرے گناہ مجھے گنوائے گئے تو میں نے کہا کہ یار اللہ مجھے آپ کی یہ بات تو نہیں پہنچی کیا ایسے کریں گے تو مجھ سے پوچھا گیا کہ تمہیں میری کیا بات پہنچی ہے تو کہا کہ مجھ سے عبدالرزاق نے کہا اور ان سے معمر نے کہا اور ان سے ظہری نے کہا اور ان سے فلاں نے کہا اور ان سے معائشہ صدیقہ نے کہا اور ان سے نبی کریم نے کہا کہ اللہ جلشان و فرماتے ہیں کہ جو شخص اسلام میں بوڑھا ہو جائے تو میں اس کی سفید داڑھی سے حیا کرتا ہوں تو اللہ میں تو بوڑھا ہوں تو کہتے ہیں مجھے جواب یہ دیا گیا اور جس طرح میں نے سند پوری بیان کی تھی تو سند کے ہر ہر کڑی کا نام لے کر کے اس نے بھی سچ کہا اور اس نے بھی سچ کہا اور اس نے بھی سچ کہا جاؤ ہم نے تجھے بخش دیا خواب ہے ظاہر بات ہے کوئی وہ نہیں ہے کوئی شریع دلیل نہیں ہے کسی کا خواب ہے کسی نے دیکھا حدیث یہ ہے موجود ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مجمع کی تربیت فرما رہے تھے اور اس میں ایک ایک وصف کی نگرانی فرما رہے تھے کہ یہ لوگ اوصاف اور کمالات کا مجموعہ بن کر پوری انسانیت کے لیے رہنما بنے اور رہبر بنے تو اس میں ظاہر ہے وصف حیا کی طرف بھی توجہ تھی اور حضرات صحابہ آپ سے چیزیں پوچھتے تھے صحابی آپ کے پاس تشریف لائے اور آپ سے پوچھا کیا رسول اللہ ہم اپنے سطر کا کون سا حصہ کھول سکتے ہیں اور کون سا نہیں کھول سکتے تو آپ نے فرمایا کہ ان کا مطلب یہ تھا کہ کس کے سامنے کھول سکتے اور کس کے سامنے نہیں تو آپ نے فرمایا کہ اپنی بیویوں اور باندیوں کے علاوہ تم کسی کے سامنے اپنا سطر نہیں کھول سکتے انہوں نے کہا رسول اللہ اگر ہمیں اچھا عرب کا معاشرہ ہے پہلے خاص ہم کی آزادیاں تھیں کہ رسول اللہ ہم نہائیں تو کیسے تو آپ نے فرمایا کہ کسی ایسی جگہ سے نہاؤ پر جاؤ کے نہاؤ کہ جہاں لوگوں کی نگاہیں تمہارے سطر پر نہ پڑیں تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر ہم بالکل تنہا نہا رہے ہوں تب کیا بالکل برہنہ ہو جانے کی گنجائش آپ نے فرمایا کہ پہلی بات تو یہ تھی نا لوگوں سے حیا کرو تو آپ نے فرمایا کہ اللہ سب سے زیادہ مستحق ہے کہ اس سے حیا کی جائے یہ جو تم تنہا نہاتے ہو تب بھی اللہ جل شانو تمہیں دیکھ رہے ہوتے اور اللہ یسنو سدور رحم من کی ایک تفسیر بعض مفسرین نے یہ کی ہے کہ حضرات صحابہ جو دوہرے ہوتے تھے کپڑے بدلتے ہوئے اپنے سینے جھکا لیا کرتے تھے تو بعض حزاد نے کہا کہ یہ شدت حیا اس خیال سے کہ اللہ جلشان و دیکھ رہا ہے تو ان کو بھی آپ نے فرمایا کہ ان صاحب کو کہ اللہ تعالیٰ زیادہ اس بات کا احق ہے زیادہ حقدار حق ہے اور اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اس سے حیا کی جائے مطلب کہ تم تنہائی میں بھی برہنا مت ہو نہاتے ہوئے اس آپ کو پتا ہے کہ یہ اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے کہ انسان اپنا سطر ڈھانپ کر نہائے گا اور بالکل برہنہ ہو کر نہیں نہائے گا ان چیزوں کا خیال رکھنے سے انسان کی طبیعت میں یہ وصف پیدا ہوتا ہے اور یہ اس کو سینکڑوں ہزاروں برائیوں سے روکنے کا باعث بنتا ہے بے شمار برائیاں ایسی ہیں کہ جس سے وہ حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ججزاد بھائی ہیں عباس کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن عباس کے بھائی ہیں رضی اللہ عنہ اونٹ پر حج کے موقع پر آپ کے ساتھ سوار ایک ہی اونٹ پر کوہان کے آگے پیچھے دو بندے جیسے بیٹھتے تھے کوئی خواتین گزری سامنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فضل کا چہرہ ان کی جانب تھا خواتین کی طرف آپ نے ہاتھ سے ان کا منہ دوسری طرف موڑا کہ اس طرف مت دیکھو تو اس طریقے سے آپ نے اپنے لوگوں کی اس معاملے میں تربیت فرما رہے ہوتے ہیں ایک عبداللہ نے عمر فرماتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی ایک دوسرے انصاری کو اپنے بھائی کو یعنی اس کو یہ کہہ رہے تھے کہ تم بہت زیادہ شرمیلے ہو اور تم بہت زیادہ حیا کرتے ہو اور اس طرح ان کو نصیحت کر رہے تھے کہ اتنی زیادہ تمہارے اندر یہ چیز زیادہ ہے اسے کچھ کم کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے اور ان دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو سن لیا تو. تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے کہا کہ دع ان الحایا من المان چھوڑ دو اس کو اس کو یہ تلقین مت کرو کہ اپنی حیا کے پیمانے کو کم کرے حیا ایمان میں سے ہے اگر حیا اس کے اندر ہے تو یہ ایمان کی شاخ ہے گو جس پہلے کہا کہ اس کی شاخیں ہیں اور یہ اس کا حصہ ہے اور ایک اور روایت جو بڑی ہی اس معاملے میں میں سمجھتا ہوں کہ سخت بھی ہے ایک وعید کے درجے کی بھی ہے جس میں باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و فرمایا کہ ان الحیا و ایمان قرآن کہ حیا اور ایمان یہ جڑواں چیزیں ہیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں آپس کے اندر فعیدہ رف احد عمہ رف ایک جب ان میں سے جاتا ہے تو دوسرا بھی جاتا ہے اگر حیا گئی تو ایمان بھی جائے گا یہ دونوں آپس میں جڑی ہوئی چیزیں ہیں کلاس اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا سخت معاملہ ہے اور آج آپ لوگوں کے لیے ہم سب جس نسل سے تعلق رکھتے ہیں جس سنجیدہ اور سیریس ترین چیلنج اس حوالے سے ہمیں درپیش ہوا ہے شاید پچھلی نسلوں کو پیش نہیں ہے بے حیائی کے اسباب جس طرح اس دور میں عام ہوئے دیکھتے ہی دیکھتے مجھے اس کی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کا اشارہ آپ سمجھ رہے میرا کہ پہلے جن کاموں کے لیے بہت اہتمام کرنا پڑتا تھا اور کبھی کبھار اس کے مواقع میسر ہو سکتے تھے وہ چیزیں آج سب کی جیبوں میں آ گئیں اور ہاتھوں کی دسترس میں آ گئیں اور اس کے لیے کوئی کوئی رکاوٹ نہیں رہی کوئی پریشانی رہی مشکل نہیں رہی اس دور میں اب نوجوان اپنی اپنے اندر اس وصف کی حفاظت کیسے کریں گے اور کیا اس کی صورت ہوگی یہ واقعی بہت اہم ترین مسئلہ بھی ہے اور یقیناً ایک بہت بڑی بہت بڑی ہمت بھی ہے ان لوگوں کی جو اس معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے اس وصف کو اپنے اس جوہر کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہوں گے اس کے لیے کیا کیا جائے دو تین باتیں اس پہ عرض کرتا ہوں باقی چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں طبیعت ٹھیک نہیں ہے کیونکہ بہت لمبی بات میرے لیے آج ممکن بھی نہیں ہوگی تو اس میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ جذبہ اور یہ دائیہ جب یہ ہماری ضرورت ہے تو سب سے پہلے ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم اس میں کہاں کھڑے یعنی ہر فرد اپنے بارے میں بل انسان علی نفسی ہی بصیرہ انسان اپنی اپنے بارے میں صحیح جانتا ہے دوسرا تو اس کے بارے میں حسنِ زن کرتا ہے حکم بھی یہی ہے دوسرے کے بارے میں حسنِ زن کرو اور اللہ تعالیٰ کی ایک شان ستاری ہے کہ اللہ کی ذات پردہ پوش ذات ہے کہ وہ سب پر پردے ڈالتی ہے اور اگر اللہ جل شانوں یہ پردے اٹھا دیں تو شاید ہم اپنے مردے دفنانے بھی چھوڑ دیں اور ہر شخص اگر دوسرے شخص کے سامنے کھول دیا جائے اس کی ساری زندگی کھول دی جائے اور اس کی پوشیدہ باتیں کھول دی جائیں تو آپ سوچیں کہ کوئی کسی کو منہ دکھانے کے قابل اس دنیا میں نہیں رہے گا یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ اس سے لوگوں پر پردے ڈالے میں اسی لیے دعاؤں کے اندر اس بات کو مانگا جاتا ہے کہ یا اللہ ہمیں یہ پردے ہم پر دنیا میں بھی ڈال اور آخرت کے اندر بھی ڈال کیونکہ آخرت کے دن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یوم تبل ثرا جس دن پوشیدہ باتیں کھولی جائیں گی سرائر صرف چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں کہ ہر انسان میں کچھ چھپے ہوئے احوال ہے لیکن ایک دن ایسا آئے گا جس دن تبلا کھول دیا جائے گا اور ساری مخلوق کے سامنے لے آیا جائے گا ساری مخلوق کے سامنے اس کو اس کے سامنے اس کو اس لیے یہ جو ہم کہتے ہیں خز یہ دنیا والرہ کہ دنیا کی رسوائی سے اور آخرت کی رسوائی سے اللہ جل شانو بچائے علماء ہمارے لکھا ہے کہ اگر دنیا میں کوئی شخص رسوا ہو جائے ویسے تو پناہ مانگنی چاہیے بہت زیادہ لیکن اگر کوئی دنیا میں کسی کا پردہ اٹھ جائے تو یہ اخف ہے خفیف ہے اس بات سے کہ آخرت دنیا میں تو نہ اٹھے اور معاف بھی نہ کیا جائے اور آخرت کی رسوائی اس کے مقدر کے اندر ہو کیونکہ آخرت کی چیزیں دنیا کے مقابلے بہت سخت ہیں تو دنیا میں بعض انسانوں کی تنبیہ ہو جاتی ہے ان کے ساتھ اگر ان کی بے پردگی ہو جائے تو بعض اوقات وہ وہ ایک ہدایت کا ذریعہ بن جاتی بعض اوقات وہ تنبیہ کا ذریعہ بن جاتی ہے اگر اس کی قسمت میں ہدایت ہو ورنہ وہ بالکل ڈھیٹ بھی بن سکتا ہے اس کے, اس کے بعد کوئی چیز رہ نہ جائے باقی تو اس میں دنیا کا ہی معاملہ صرف نہیں ہے جس سے ہم زیادہ ڈرتے ہیں عام طور پر اس میں آخرت کا معاملہ سب سے زیادہ شدید ہے کیونکہ اس میں کہتے ہیں الاروس الاشاد یعنی ساری انسانیت کے سامنے جس طرح اس میدان میں دیکھیں آپ اس ہاسٹل کے تھوڑے سے لوگ جمع ہیں لیکن اگر ایک ایسا میدان ہو جس میں اولین اور آخرین سارے جمع ہوں اور آپ تصور میں لائیں ایک ایسے میدان کو کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لوگ اس میں جمع ہیں اور وہاں پر ایک ایک انسان کی زندگی کی فلم چلنا شروع ہو جائے بڑی بڑی سکرینوں کے اوپر جس کو پوری انسانیت دیکھ رہی ہو انبیاء دیکھ رہے ہوں صدیقین دیکھ رہے ہوں صلحہ دیکھ رہے ہوں شہداء دیکھ رہے ہوں اس شخص کے رشتہ دار دیکھ رہے ہوں اس کے والدین دیکھ رہے ہوں اس کے بیوی بچے دیکھ رہے ہوں اس کے بھائی بہن دیکھ رہے ہوں تو آپ سوچیں کہ وہ کیا منظر ہوگا اور کتنا سخت منظر ہوگا کسی کے لیے تو اس لیے وہ اس اپنی دعاوں کے اندر اس دن کی رسوائی سے پناہ مانگی جاتی ہے کہ یا اللہ اس دن جس طرح دن دنیا میں تو نے ہمارے اوپر پردے ڈالے رکھے یا رب العالمین ہمارے اوپر قیامت کے اندر بھی پردے ڈال اور مخلوق کے سامنے ہمیں رسوا نہ کرو مشہور اشعار اس بیرہ غازی خان کے شاعر کے فارسی کے اندر جس اس نے کہا کہ یعالہ کہ جب آپ تو میرا میرا حساب لیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے چھپا کر لیں ان کے سامنے کہ ان کو تکلیف ہوگی کہ میرے کو امتی کی یہ اس کا نامہ اعمال ایسا نکلا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں ایسی ایسی چیزیں موجود ہیں تو یہ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ دنیا کا بھی اس کے ساتھ تعلق ہے اور آخرت کر بھی اب یہ دیکھیں جو دجالی جعلی تہذیب دنیا میں وجود میں آئی ہے اس کی اس کا بنیادی جو اس میں ایک اس کا عنصر ہے جس کا ایلیمنٹ ہے وہ بے حیائی ہے جس کو باقاعدہ ایک انڈسٹری بنا کر پیش کیا گیا اس وقت دنیا میں بے پردگی آوارگی اور بے حیائی کی انڈسٹری ملٹی ٹریلین ڈالرز کی انڈسٹری ہے جس کے اندر ساری یہ پورنوگرافی آتی ہے جس میں سارے یہ فحش اور اریا رسالے آتے ہیں جس کے اندر اور اس کی اتنی تفصیلات ہیں کہ سچی بات یہ ہے کہ حیا اس کی اجازت نہیں دیتی اس کی تفصیلات کے بیان کو کہ کیا کیا چیزیں اس سے وابستہ ہیں اور کتنے بڑے بڑے مالی مفادات اس کے ساتھ وابستہ ہیں اور دنیا سے صرف سرمایہ سمیٹنے کے لیے اور لوگوں سے پیسے کمانے کے لیے بے حیائی کو ایک ایک صنعت بنا کر پیش کیا گیا اور ہمارے سامنے اور اور یہ کنزیومر دنیا جو ہے یہ تیسری دنیا جو ہے وہ لوگ خود تو خیر ویسے ان تعلیمات سے آری ہو گئے تھے انہوں نے دھڑا دھڑ ان مصنوعات کو خریدنا شروع کر دی بغیر کسی سوچے سمجھے بغیر اس کے اندر اپنے نفع و نقصان کا حساب کیے بغیر اس بات کو دیکھے ہوئے کہ اس اس سے ہم ہمارے معاشرے کو کو کیا نقصان پہنچے گا اور آج آپ اس کے اثرات باپ دیکھ رہے ہیں دیکھیں اگر جوہر حیا معاشرے سے رخصت ہوا تو یاد رکھیے گا کہ خاندانی نظام اس کے ساتھ جائے گا یہ اپنے صحیح چیز میں آئے اس کے بغیر گزارا نہیں گرم کو چیز ہے تو خاندانی نظام رخصت ہو مغرب کا خاندانی نظام جو, جو کسی معاشرے کی بالکل بنیاد ہے اور اس کی دینداری کی لازمی ضرورت ہے کوئی معاشرہ خاندانی نظام کے بغیر دیندار ہو ہی نہیں سکتا وہ پہلے وصف حیا گیا اس کے بعد اس کے نتیجے میں ایک مادر پدر آزادی آئی اور اب اس کے نتیجے میں ان کے خاندانی نظام کی بنیادیں گر گئیں آج کوئی شخص نکاح کرنے کو حلال طریقے سے بچے پیدا کرنے کو اور پھر ان کی پرورش کرنے کو اور ان کی تربیت کرنے کو اور ان کو ایک اچھا فرد بنا کر معاشرے کو فراہم کرنے کو تیار نہیں اس کو لوگ بوجھ سمجھتے وہ سوچتے ہیں کہ جو اس ایک, ایک گھریلو زندگی گزارنے کے لیے جو انسان کی جنسی یا شہمانی خواہش ہے وہ تو ویسے بھی پوری ہو سکتی تو اتنا لمبا چوڑا کھڑاک پالنے کی کیا ضرورت ہے کہ انسان جو ہے ایک تو ایک عورت تک محدود ہو یا دو یا تین یا چار اسلام میں تو چار تک کی اجازت دی تو انسان محدود ہو اور پھر بچوں کی ذمہ داریاں اٹھائے اور پھر اس طرح ایک, ایک گھرانہ بنائے آپ کو پتہ ہے کہ آج کل اور آپ حیران ہوں گے کہ تصور اسلامی دنیا میں بھی آ رہا ہے کہ شادی کی ایک نئی قسم متعارف کرائی گئی ہے کہ جس میں میاں بیوی نکاح کے وقت یا شادی کے وقت یا جو کانٹریکٹ ہوتا ہے ان کا اس کے ٹائم اس بات کو طے کرتے ہیں ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ذریعے کہ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے تک محدود نہیں رہیں گے محدود رہنے کے پابند نہیں یعنی شوہر اس بات کا پابند نہیں ہوگا کہ اس کے جنسی تعلقات صرف اپنی بیوی سے ہوں گے اور بیوی اس بات کی پابند نہیں ہوگی کہ اس کے جنسی تعلقات صرف اس کے شوہر کے ساتھ ہوں گے دونوں اس معاہدے کے تحت ایک عقد کر رہے ہیں جس کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک آزاد قسم کی شادی اس کو بھی شادی کہا جا رہا ہے تو یعنی آپ جب حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ اضافہ تک الحف الماشت کہ جب تم نے حیا کھو دی تو پھر اب جو مرضی کرو لیکن اس کے مطلب یہ کہ اس کے بعد پھر راہیں ایسی کھل جاتی ہیں کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے اور واقعی میں کر رہا ہوں کہ اس کی بطور عبرت بیان کرنی چاہیے ورنہ اس جو بادشاہ جہاں تک پہنچتا ہے باقی اس کی کوئی حد نہیں ہے تو یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ آج ہماری لبرل دنیا کتنی ناراض ہوتی ہے اس بات کے اوپر کہ اسلامی طلبہ کلچرل شو نہیں چھوڑ رہی ناچ کے پروگراموں کو روک رہی ہے اور یہ سمجھتے ہیں اور اس کو آپ اس جو تا تعان و تشریح آپ اس موقعے کے اوپر سنتے تو وہ یہ ٹھیکےدار ہیں اور اسلام کے چوکیدار ہیں اور ٹھیکے دار ہیں اور فلانے ہیں اور ڈھمکانے ہیں اور ان کو دیکھو تو کوئی کسی کی انفرادی کمی کسی کے ہاتھ میں آ جائے تو کہیں گے کہ جی یہ یہ یہ کوتا کوتاہیاں ہیں اور اس کے ساتھ حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لوگ کو انتہائی اس دور میں برا جاتا ہے ورنہ پنجاب یونیورسٹی کے جس حد تک اس ماحول کی حفاظت رہی ایک زمانے تک آج کی صورتحال مجھے نہیں پتا لیکن یہ ہے کہ, کہ اس بات ہے کہ, کہ بے حیائی کے مناظر کھلم کھلا اس کی اجازت نہیں دی جائے گی یہ اسلام کے بنیادی مطالبات میں سے ایک اسلامی اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ آپ اس پر کہیں کہ ہم اس کو برداشت اس کو برداشت کرنا قوت ایک تو وہ برداشت ہے جو بے بسی کا برداشت ہے کہ آپ کے بس میں نہیں ہے اگر آپ کچھ کریں گے تو آپ کو اس کے نتیجے میں شدید ترین تو وہاں تو رخصت رخصت کے اپنے احکامات ہیں ایک یہ ہی ہے منکر کے معاملے میں کہ منکر کے بارے میں من کو منکم منکرن ہو بھی اگر تمہیں طاقت ہے تو ہاتھ سے روک دو پہلا درجہ تو منکر کا یہی ہے اس سے کون انکار دی? صحیح حدیث ہے من کو منکم منکرن ہو بھی ہاتھ سے روکو کہ یہ منکر نہیں ہوگا یہ منع ہے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک بالکل اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے منکر یاد رکھیے گا اس برائی کو کہتے ہیں جس کے برا ہونے میں اہل اسلام میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا معروف اس نیکی کو کہتے ہیں جس کے نیکی ہونے کے اندر اہلِلام اسلام سے مراد یہ نہیں کہ یہ جو اب جو اب یوں تو کہ پوری اسلام ادب کو مسلمان کہنے والی ایک لبرل دنیا بھی ہے یعنی ان کے جو چنیدہ اہل علم ہے ہیں ہے مختلف وہ سب اس پر متفق ہو کلی المسلمین متفق ہو اس کے اوپر تو وہ برائی ہے اس کے بارے میں حکم تو یہی ہے کہ اس کو آپ نہ ہونے دیں اس کو روکے یہ ایمان کا تقاضا ہے ایمان کی ایمان کی کا یہ مطالبہ ہے ہم سے دوسرا درجہ زبان کا اور تیسرا درجہ دل کا ہے اور کا تاریخ اغ آف حضور نے فرمایا کمزور ترین درجہ ایمان کا ہے دل میں سمجھو کہ یہ چیز بری ہے تو یہ جو ہمارے ہاں کچھ چیزیں امپورٹ ہوئی ہیں لائی گئی ہیں پھیلائی گئی ہیں اس میں دو عوامل پس پشت ہوتے ہیں ایک تو مالی مفاد ہے. ایک بہت بڑی دنیا ہے اس کے مالی مفادات ہیں میں نے اس طرح کیا کہ کھربوں ڈالر کی انڈسٹری ہے اور وہ اپنی چیزیں بیچنے کے لیے ایک خاص فضا ان کو چاہیے اس کے لیے اور اگر آج آپ کے معاشرے میں سطر اور پردے کا رواج آ گیا یعنی خواتین باہر نکلتے ہوئے کسی چادر یا کسی برقے یا کسی چیز کا اہتمام ہوا جیسا کہ بعض اسلامی ملکوں کے اندر رہا ایران میں ہے سعودی عرب میں ہے ابھی تک تو ہے آگے کا پتہ نہیں تو صرف اس کے آ جانے سے بیسیوں قسم کی انڈسٹریز ہیں جو بند ہو جائیں گی جو چل ہی اس بنیاد پر رہی ہیں کہ جب تک خاتون اپنی پوری نمائش نہیں کرائے گی اور تو اس وقت تک وہ بیسوں قسم کی چیزیں ہیں جو بازار میں اس کی کھپت ختم ہو جائے گی یا انتہائی کم ہو جائے گی تو ظاہر بات ہے کہ ان سب کا مفاد اس میں ہے کہ یہ چیز وہ معاشرے کے اندر پھیلائی جائے اس کو چلایا جائے تو ایک مفاد تو مالی مفاد ہے اور ایک دوسرا مفاد ہے جو اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے مالی مفاد سے اور وہ یہ کہ جو نیا عالمی مذہب ہم پر مسلط کیا گیا ہے ایک عالمی تہذیب جو ہم پر مسلط کی گئی ہے جو اب عیسائیت اور یہودیت اور ہندو مت اور بدھ مت کی تقسیمات سے بھی اوپر کے درجے کی چیز ہے جس پر دنیا کی پوری طاقتور برادری کا اتفاق ہے اس کے اجزاء پر اور اس کے عناصر پر جس میں جس کے نام انہوں نے اور رکھے ہیں مثلا اس میں جمہوریت کو وہ اپنا سیاست کہتے ہیں یا جس کے اندر آزادی اظہار ہے یا جس کی فریڈم آف سپیچ جس یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس کے اندر ہونا اور اس کے تحت اس کی پھر شاخیں اور چیزیں ہیں اس کا ایک اہم عنصر آزادی کے نام کے اوپر بے حیائی ہے جس کو وہ لوگ باقاعدہ ایک منظم طریقے کے ساتھ لاتے ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ جو جو اس میں بے حیائی میں شریک ہوتا جائے گا وہ اس بین الاقوامی تہذیب کا خود بخود رکن بنتا چلا جائے گا جو ان کے نیو ورلڈ آرڈر کا ایک حصہ ہے جو ان کی بین ایک نظام کا ایک حصہ ہے اس لیے وہ ان چھوٹے ملکوں سے اس کی توقع رکھتے ہیں اور اس کے مواقع فراہم کرتے ہیں اس کو اس کو کہتے ہیں کہ ہم ان کو اس گلوبل ویلج کا ایک مفید شہری بنا رہے ہیں ان چیزوں کو ان کو فراہم کر کے اس میں بہت ساری ایسی چیزیں جس میں ہمارا بظاہر ہمارا فائدے بھی ہیں لیکن وہ چیزیں ہمیں سستے داموں میسر آتی ہیں اور ہمیں آس... ہمیں بقا... آسانی کے ساتھ مہیا کی جاتی ہیں تاکہ ہم جلدی سے اس عالمی برادری کے رکن بنیں اگر ہم کہیں پر بھی علاقائی طور پر کسی علاقائی تہذیب یا کسی مذہب کے زیر اثر ہیں اور بہت ساری بین اقوامی چیزوں کو جو دنیا میں چل رہی ہے اس کو درست نہیں سمجھتے اس اثر سے ہمیں نکالنے کے لیے باقاعدہ ایک عالمی منصوبہ ایک عالمی ترتیب ہے جو چل رہی ہے اور دنیا کے اندر ہمیں نظر آ رہی ہے اس لیے اس کو صرف ایک انسان کا ذاتی وصف نہیں قرار دے کر بات ختم نہیں ہو جاتی کہ ہم کہیں کہ بس ایک پرسنل سی چیز ہے ذاتی سی چیز ہے معاشرے میں کچھ لوگ حیادار ہوں گے کچھ لوگ بے حیا ہوں گے اور معاشرہ چلتا رہے گا اس کا تعلق معاشرے کی اجتماعی حیات و موت کے ساتھ ہے اگر کسی معاشرے میں اجتماعی طور پر بے حیائی پیدا ہو گئی تو آپ قرآن و حدیث میں اس کے بارے میں پڑھیں گے کیا چیزیں آئیں اجتماعی طور پر جب وہ قبول کر لے گا بے حیائی کو افراد سے ہٹ کر وہ مجتمع اور معاشرے کی سطح کے اوپر جب آ جائے گی ان لدین یحبون انتشی الفاحش لدین آمن لہم آذاب العلیم الفل دنیا کہا گیا کہ جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں انتشیر الفاحشہ کہ وہ فحش کو مسلمانوں کے معاشرے میں ترویج دے رواج دے اس کو تو وہ دنیا اور آخرت کے دردناک عذاب کے لیے تیار ہو جائیں اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ ہمارا پورا میڈیا ہماری فلم انڈسٹری ہمارے ہاں ایک ایک پورا نظام تو ہم نے تو ادارے بنائے اس کی ترویج کے لیے قاضی حسین میں صاحب مرحوم میرے بزرگوں میں سے ہمارے بہت قریبی خاندانی تعلق تھا ہمیں بیٹھے بہت سے لوگوں کو پتا ہوگا ہمارا گاؤں ایک ہے اور میں زیارت کاکا صاحب سے ہوں ہمارا محلہ ایک ہے, تھا اور میرے والد صاحب سے ان کی بچپن کی دوستی بڑا تعلق تھا میرے پاس بڑے شفیق تھے بہت بڑا تعلق انہوں نے پیٹیشن دائر کی پھاشی کے خلاف سپریم کورٹ میں آپ آزاد نے شاید پتا ہوگا آپ کو یا نہیں پتا یہ بات تو جج صاحب نے کہا کہ مسئلہ تو یہ ہے کہ پھاشی کی تعریف کیا اس کو ڈیفائن کیسے کرے یہ پریشانی ان کو بن گئے اس میں جس قوم کے پاس مذہب اور دین موجود ہو اس کو اس کی کیا پریشان پھر ایک کمیٹی بنا دی جائے جو یہ طے کرے گی کہ فحاشی کو ڈیفائن کیسے کیا جائے گا تو اس کمیٹی کے اندر میں نام نہیں لوں گا ملک کی ایک مشہور حیا باختہ اداکارہ کو بھی ڈالا گیا کہ وہ بتائیں گی کہ فاشی کیا ہے جو خود بغیر کپڑوں کے سب کچھ وہ آپ کے لیے طے کریں گی کہ فاشی کس کو کہتے ہیں تو ظاہر بات ہے ان کے نزدیک تو کوئی چیز نہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا قومی رویہ کیا رہا اس اہم ترین مسئلے کے اوپر یعنی اس پر جو چیزیں جس کا تعلق نظام کے ساتھ نظام حکومت بہت سی چیزوں کو روک سکتا اور اگر وہ اس میں سنجیدہ ہو لیکن اس پہ جس طرح اور بہت ساری چیزوں کے اوپر سنجیدگی نہیں دکھائی گئی بدقسمتی سے یہ بھی ایک وہ مسئلہ ہے جانکہ ہمارے دستور میں 1973 کے دستور میں اس حوالے سے واضح چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ اس ملک کے اندر ہر قسم کی اوریانی اور اس کا رستہ روکا جائے گا ایسی چیزوں کا جو جو جو اس کی طرف جائیں گے جانے والی ہوں گی یعنی فحاشی قانوناً اور دستوراً ہمارے یہاں ہم ممنوع مگر اب بات کہاں تک کہیں میں نے اس دن اپنے ہاں جمعے کے اندر بھی کہا کہ یو این کی ایک کہک ادارے میں جو حقوق کی پوری دنیا میں نگرانی کرتا ہے اس نے وہ کئی سالوں سے پاکستان سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے ہاں ہم جنس پرستانہ مراسم پر کا قابل دست اندازی پولیس ہونا یعنی اس جرم کا پولیس کا اس کی دسترس میں یا ہونا یہ بین الاقوامی دنیا کے رواج کے خلاف ہے اور اگر یہ مراسم نہ ہو, رضا ہو ہوں رضامندانہ ہو اس میں کوئی جبر کا پہلو نہ ہو تو اس کا جرم ہونا اور اس پر پولیس کا کاروائی کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے تو میں اس دن پڑھ رہا تھا چند مہینے پہلے کی ایک رپورٹ کہ یو این نے جب اپنا اجلاس کیا اس ادارے نے تو اس میں اس سے لکھا کہ ہم کئی سالوں سے پاکستان کو وہ پاکستانی وفد کی توجہ اس پہ دلا رہے تھے تو کئی سالوں سے اس پر پاکستانی وفد خاموشی اختیار کر جواب نہیں دیتے تھے اور یہ کہ ہمیں کامیابی ملی ہے کہ اس دفعہ یعنی جو سال گزرا اس میں پاکستانی وفد نے یو این سے کہا ہے کہ ہم اپنے ملک میں اس صورتحال کو بین الاقوامی ضابطوں کے مطابق بہتر بنانے کی کوشش کریں گے بہتر بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پولیس کے اسے اس یعنی اس یہ کوئی پینلائز وہ نہ رہے اس اس کی کوشش کی جائے گی اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا کو ان چیزوں سے کیا تعلق ہو سکتا ہے اس طرح یہ چیز جو اب آپ کے یہاں فیشن کے طور پر آنے والی ہے اور اس کے آثار شروع ہو گئے اور وہ ایل جی بی ٹی رائٹس کے نام سے تحریکیں ہیں جو چلیں گی اور آپ کے یہ جو ایک خاص قسم کے سکولوں سے اس کے آغاز ہو گیا وہاں اس کی ڈبیٹس ہو رہی ہیں اس کی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ اور یہ آپ گلی محلے میں پھر دیکھیں گے کہ کچھ عرصے کے بعد یہ مختلف این جی اوز کو اس کا ٹاسک دے دیا جائے گا اور وہ اس پر ڈیبیٹس بھی رکھنا شروع کر دیں گی اور اور اس عنوان سے کہ مسئلہ ہے سوچئے بولیے سامنے لائیں ڈسکس کریں آپ کو پتہ چیز کو اس طرح شروع کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کے ان کے ان کے حقوق کا ایجنڈا بلند کر دیا جائے گا اور وہی ہوگا جو آخر کے اندر جو باقی دنیا کے اندر ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہی آپ کے پڑوس میں انڈیا میں پچھلے تین چار مہینوں میں ان کی سپریم کورٹ نے اس حوالے سے فیصلہ دیا اور یہ ستر سال لگے ان کو انڈیا کے اندر ایک انڈیا جیسے ملک میں جہاں مسلمانوں کی اتنی اقلیت ہے لیکن سپریم کورٹ سے یہ حکم لینے کے اندر ستر بہتر سال ان کو لگے اور اگلا ہدف ظاہر بات ہے کہ پاکستان ہوگا تو ہمیں اس یعنی اس عنوان کے تحت جو چیزیں آ رہی ہیں آپ اسے اندازہ لگا سکتے ہیں یہ کتنی سنجیدہ ہے اور یہ ہم ہمارے جو فیبرک ہے معاشرے کا جو تار و پود ہے ہمارے معاشرے کی اگر یہ چیزیں جیسی ہیں باہر سے اسی آئیں وہ سارا کا سارا بکھر جائے گا اگر وہ بکھرا تو ہماری پوری دینی زندگی بکھر جائے گی مغرب میں چونکہ کسی دینی زندگی کا منظم دینی زندگی کا تصور نہیں ہے ان کے نزدیک تو ایک فرد نے ایک خاص قسم کی بود و باش ہے جس میں اس کو اس کو ایک خاص سہولیات چاہیے اس کو تنخواہ چاہیے ہفتے میں پانچ دن کمانا ہے اس کے بعد اس کو اتنے پیسے ملنے چاہئیں کہ وہ ایک اچھا گزار سکے اور اس کی دیگر سہولیات ایک راحت کوشی والی زندگی ہے تو ٹوٹل وہاں تو ایک اس قسم کی زندگی کا تصور ہے وہ معاشرے جن کی اساس اور بنیاد دین اور مذہب پر ہیں جو ان کی ترجیح کے اندر پہلے نمبر پر ہے وہ قطع متحمل نہیں ہو سکتے ان چیزوں کے جن جن چیزوں کی طرف آج یہ معاشرہ اپنی ناسمجھی کی وجہ سے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج آپ نے جس عنوان کو رکھا اس یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ نوجوانوں کے انتہائی ایک آپ کا سیریس کنسرن ہونا چاہیے اس پر آپ کو مزید ڈیبیٹس کرنی چاہیے اس پر آپ کو بیٹھنا چاہیے سٹریٹیجی پلان کرنی چاہیے کہ ہم اپنے یہ جو طوفان داخل ہو اب تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے داخل ہو رہا ہے پرانے زمانوں کے اندر مولانا مودودی صاحب کی تحریرات میں مولانا سید ابو الحسن ع ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریرات میں آپ لوگ یہ سنتے ہیں دیکھتے ہو کہہ رہے ہیں کہ جی داخل ہو رہا ہے یقیناً آج سے پچاس سال پہلے چالیس سال پہلے شاید وہ داخل ہو رہا تھا لیکن اب وہ داخل ہو چکا ہے اور پوری کی پوری ہماری جو کشتی ہے وہ ہچکولے کھا رہی ہے اس کے اوپر اس میں آپ کی ذمہ داری سب سے زیادہ اہم ہے کیونکہ یہ اب آپ کا دور ہے آپ کا زمانہ ہے آپ لوگوں نے اس پر جانا معاشرے میں جانا ہے اپنے اس نظام کی حفاظت اپنے خاندانی نظام کی حفاظت اپنے معاشرے میں ان دینی اقدار اور مشرقی روایات جو ابھی بھی جس حد تک موجود ہے اللہ کا شکر ہے دنیا دنیا کے بہت بڑے حصے سے بہت زیادہ بہتر ہے اس کی حفاظت کرتے ہوئے اس میں مزید بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے یہ وہ چیزیں جس پر آپ کو سوچنا چاہیے اور اس کے لیے جہاں اجتماعی طور پر کام ہو وہاں اب انفرادی طور پر اپنی ذات سے اس کا آغاز کرنا چاہیے آخری بات میں آپ سے یہ کرتا ہوں کہ جو میں نے شروع میں آپ سے کہا کہ یہ بات یاد رکھیے گا آپ معاشرے میں کوئی ایسی چیز اور کوئی ایسی تحریک برپا نہیں کر سکیں گے جس کا آغاز آپ کی ذات سے نہ ہوا یہ اس دین کا مزاج یہ ہے اسی لیے انبیاء علیہ و صلاحت کی سیرتوں کو نمونہ بنا کر پیش کیا جاتا تھا ورنہ اگر دیکھا جائے قرآن تو کسی کتاب کسی پہاڑ کی چوٹی پر بھی رکھا جا سکتا تھا کہ جائیں امت اور وہاں سے وصول کر لیں یہ جو نبی بطور مثال لوگوں کے سامنے کھڑا کیا جاتا ہے یہ ہر فرد کے لیے اس کے اس میں یہ پیغام ہے کہ جس چیز کو آپ معاشرے میں لانا چاہتے ہیں جس چیز کا آپ ماحول بنانا چاہتے ہیں جس چیز کا آپ پرچار کرنا چاہتے ہیں جس جس کو اپنی رواں دما زندگی کا حصہ بنانا چاہتے ہیں آغاز آپ کو اپنی ذات سے کرنا ہوگا تو آج کے اس اہم عنوان کے تحت ہم لوگ اپنے اپنی اپنی جگہ بیٹھے ہوئے آج کم سے کم یہ عہد اپنے آپ سے ضرور کر لیں کہ ہم اپنی ذات میں ایک حیا دار شخص کی زندگی گزارنے کا عہد کرتے ہیں ان انشاءاللہ عہد کرتے ہیں ہم سارے کہ ہم حیا کے تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا عہد کرتے ہیں اور اس کا آغاز یا اس کا نقطہ آغاز جو قرآن نے کہا ہے کلمینین غدو من ابسارہم نظروں کی حفاظت سے ہوتا ہے پہلا چیز نظر کی حفاظت سے اس کا آغاز ہوتا ہے ایک حیادار انسان کی نگاہیں اس کے دین کے قواعد اور ضوابط کے کنٹرول میں ہوتی ہیں اس کی لگامیں اس کے ہاتھ میں ہوتی ہیں وہ ان چیزوں پر اپنی نگاہ نہیں ڈالتا جن چیزوں سے اس کو منع کیا گیا ہے ایک حل تو اس کا طریقہ یہ ہے آپ نے جو بیریئر لگانا ہے اپنی طبیعت کے سامنے اپنی نفسانیت کے سامنے اور شہوانیت کے سامنے وہ نظر کی حفاظت کا بیریئر ہے سب سے پہلی چیز اب نظر کی حفاظت کیسے کی جائے یہ سوال پیدا ہوتا ہے اس کا آ, اس کا ملکہ یا اس کا جذبہ یا اس کا دائیہ یا موٹو کیسے پیدا کیا جائے یہ صلحہ کی صحبت سے پیدا ہوتا ہے آپ کو ضرور اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ نیک لوگ صحبت صلحہ جس کو کہتے ہیں آپ کسی نیک ماحول میں کچھ وقت گزاریں جس میں قدرتی طور پر ساری دروازے اور کھڑکیاں بند ہوں کچھ عرصے کے لیے وہ پانچ دن ہو دس دن ہو بیس دن ہو تیس دن ہو آپ کے پاس جتنا وقت ہے جہاں پر وہ مواقع نہ ہوں جو مواقع آپ کو بہکاتے ہیں عام طور پر وہ مواقع قدرتی طور پر وہاں پر بلاکڈ ہو بند ہو تو آپ اگر کچھ دن وہاں گزاریں گے کسی ایسی فضا میں ایک ایسا ماحول بنائے آپ کی تربیتی نشستیں جس طرح ہوتی ہیں اور اس اس میں اس کا اہتمام بھی یقیناً ہوتا ہوگا ان تربیتی نشستوں میں اور جہاں تربیت گاہوں میں اس بات کا جو اہتمام ہو اس میں آپ کو ان چند چیزوں سے باہر نکلنے کا موقع ملے گا جس کی انسان کو ایڈکشن بعض صورتوں میں ہو چکی ہوتی انسان ایڈکٹ ہوتا ہے بازو مجھے نوجوانوں سے واسطہ رہتا ہے اور بہت زیادہ رہتا ہے ان کے مسائل سے بہت زیادہ واقفیت انفرادی مسائل سے مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ نوجوانوں کو مسائل کیا درپیش ہوتے اور جب وہ اس سے نکلنا چاہتے ہیں تو ان کے سامنے مشکلات کیا ہوتی میرے فیس بک پیج پر روزانہ مجھے ڈیڑھ نوجوان اپنے مسائل ان باکس کرتے ہیں ایک ہزار سے ڈیڑھ ہزار کے درمیان اور اپنی چیزوں کے اوپر مشورہ کرتے ہیں پوچھتے ہیں ان چیزوں کو کہ ہم کیا اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں اس سے میں اس تجربے کی روشنی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ کچھ چیزیں انسان کی زندگی میں جو حیا کے منافی ہوتی ہیں ایڈکشن کی طرح آ چکی ہوتی ہیں وہ اس کا عادی ہو چکا ہوتا ہے اس سے نکلنے کے لیے آپ کو ایک ایسی فضا چاہیے جہاں پر یہ چیزیں ساری بلاکڈ ہوں کچھ وقت کے لیے آپ اس میں رہیں گے اس سے آپ کے اندر ایک قوت پیدا ہو جائے گی وہ قوت جو آپ کو آپ کے جذبات دبانا سکھائے گی سیلف کنٹرول آپ میں پیدا کرے گی جس چیز کو آپ برا سمجھتے ہیں آپ پھسلیں گے نہیں اس کی جانب بلکہ وہ قوت آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی کہ جس قوت کے ذریعے آپ اپنی لگامیں مضبوطی کے ساتھ تھام لیں گے جس چیز کی طرف آپ نہیں جانا چاہتے آپ اپنے آپ کو وہاں سے کھینچ کر روک لیں گے اللہ جل شعن ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور جو ایک اسلامی تعلیمات جس قسم کے ایک مثالی فرد بننے کا ہم سے تقاضا کرتی ہے اللہ جن ہم سب کو ان سانچوں اور ان ضابطوں پر پورا اترنے کی توفیق نصیب فرمائے واخردا و الحمدللہ رب اللہ